إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروع أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضيز له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وعنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونفاءا واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتعل الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيمة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله الثميل عليم من الشيطان الرجيم من أمضه ونفسه ونفته ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيده ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد وجاءت فكرة الموت الحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم العيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله لا عن آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذنين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال عز وجل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وقال عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سن مجنون بھائی خطب مصنوعہ کی بات پرانی مجید کی تین مختلف صورتوں کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان آیتوں کی روشنی میں میں آج دو موضوعات پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں پہلی آیتیں پہلی تین آیتیں میں نے صورت الدخان کی تلاوت کی ہیں ان آیتوں کی روشنی میں पर شاء और خطبے کے اختتام پر شاہبان اور شب برات کی شرح حیثیت پر روشنی ڈالی جائے گی لیکن اس سے قبل جو دو آیتیں آپ کے سامنے یوسف کی اور قلم کی تلاوت کی ہے ان آیتوں کی روشنی میں اہم موضوع پر میں کچھ دیر روشنی ڈالنا چاہوں گا جو نظر بخ کا موضوع ہے کہ کیا کسی کی نظر کسی کو لگ سکتی ہے اور نظر بخ کے سلسلے میں شریعت کا نقطہ نظر کیا ہے نظربت کو شریعت نے کس نظر سے دیکھا ہے جہاں تک نظر بد کا سوال ہے کہ کسی کی نظر کا کسی کو لگنا یہ بات قرآن سے اور متوازر حادث سے ثابت ہے میں نے جو دو آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سور قلم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ کہ قریب تھا کہ یہ نبی قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو اپنی نظروں سے پھسلا دے لمبا کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے وما اللہ ذکر یہ قرآن تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے نصیحت کا سامان ہتائی کی تصویر میں اللہ کثیر رحمت اللہ علیہ اور دوسرے تمام مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو اپنی نظروں سے پھسلا دیتے کیا مطلب ہے یعنی اے یہ کافر قریب تھا کہ آپ کو اپنی نظر بد سے نقصان پہنچاتے قریب تھا کہ ان کی نظر آپ کو لگ جاتی یہ اور بات ہے کہ اللہ وبارک تعالی نے اپنے فضل و کرم سے آپ کی حفاظت کی جس کی وجہ سے ان کی نظر بد آپ کو لگی نہیں اس آیت سے اللہ لکھا ہے کہ اپنے بچوں سے کہا اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا کیا مطلب ہے سارے مصر میں پہچ سالی آئی ہوئی تھی اور یوسف علیہ السلام عزیز مصر تھے مصر کے بادشاہ تھے اور دور دراز علاقوں سے لوگ اللہ اور اناج لینے عزیز مصر کے پاس جا رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام کے یہ گیارہ فرزن جو یوسف علیہ السلام کے دس سوتےلے بھائی اور ایک بنیامی یہ گیارہ افراد جب گئے تو یعقوب علیہ السلام کو یہ ڈر لاحق ہوا یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں میرے بچوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے اس لیے ایک باپ کے گیارہ بیٹے تندرست بیٹے توانا بیٹے اور خوب رو بیٹے حسین و جمیل و کوئی بھی کوئی بھی انسان دیکھے گا جس کی نظر میں وہ تاثر ہوتی نظر لگانے کی کہ ایک باپ کے ایسے گیارہ بچے ہیں توانا اور تندرست مضبوط حسین و جمیل نظر لگ سکتی ہے اس اندیشے سے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب مصر میں داخل ہونا تو تم سب ایک ساتھ گیارہ کے گیارہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا پرانے زمانے میں ہر شہر کیا فصیل ہوا کرتی تھی شہر فصیل کے درمیان گرا ہوتا تھا دیوار چاروں طرف سے گھری ہوتی تھی اور دروازے ہوتے انہیں دروازوں سے شہروں میں داخلہ ہوتا تھا یہ قدیم زمانے کی تہذیب و قدیم زمانے کا کلچر تھا مصر کے بھی دروازے تھے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم سب ایک ساتھ ایک دروازے سے مصر کے اندر داخل نہ ہونا کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے داخل ہوتے ہوئے جدا ہو جانا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا متأثر اور ساتھ ہی من, من دیا یہ میری تدبیر ہے ورنہ اللہ کے کسی فیصلے کو میں تم سے ٹال نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر یہ ہو تمہیں نقصان پہنچے اس نقصان سے تمہیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی میری کوئی تدبیر نہیں بچا, بچا نہیں سکتی الحکم للہ حکم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے آل ہی توکر تو آئی ہیل علم و میں نے ضرور بتائی ہے لیکن میرا اصل سہارا اور اعتماد اللہ تعالیٰ پر توکل ہے آلی ہی تو آلی ہی اسی پر میں نے سوکل کیا اور ہر بروزہ کرنے والے سوکل کرنے والے کو اللہ ہی پر سوکل کرنا چاہیے تو اس آیت کے زمین میں بھی علمہ ابن کسیر علمہ پردوی اور دوسرے تمام مفسرین میں بات سراحت کے ساتھ ذکر کی ہے کہ اس آیت سے ہی نظر بچ کا لگنا ثابت ہوتا ہے کہ نظر بچ پر حق ہے نظر بچ لگتی ہے بھائیو دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسباب کے قائم کیا ہے دنیا میں سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے بنانے والا وہی بگاڑنے والا وہی تندرستی دینے والا وہی بیمار کرنے والا وہی شفا دینے والا وہی نقصان کرنے والا وہی پیدا کرنے والا وہی سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اسباب پر قائم کیا ہے ایک تاجر کو اگر تجارت میں فائدہ ہوتا ہے وہ کما رہا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی نشیحت اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ اس کو دینا چاہ رہا ہے نوازنا چاہ رہا ہے لیکن اس کا ایک سبب اس کی محنت ہے اللہ دینا چاہ رہا ہے اللہ کا فیصلہ ہے جو اس کی تجارت میں برکت ہو رہی ہے لیکن اس کا ایک سبب اس کی محنت ہے وہ محنت کر رہا ہے اس کے محنت کے سرے میں اللہ دے رہا ہے ایک سمانا انسان صحت مند انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مشیت میں بیماری لکھی ہے اللہ کی مشیت اس کی چاند سے وہ بیمار ہوتا ہے لیکن اس کا ایک سبب ہوتا ہے کہ وہ کھانے میں بد احتیاطی کرتا ہے کھانے میں بد احتیاطی کرتا ہے موسم میں بے موسم کی غذائیں کھاتا ہے اس لیے بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہر چیز کا ایک سبب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہے کسی کا بھلا ہو تو اس کا ایک سبب ہوتا ہے کسی کا ایک برا ہو تو اس کا ایک سبب ہوتا ہے اور یہ تمام اسباب مشیت الہی کے تابع ہوتے ہیں نظر بد کا معاملہ بھی ایسے ہی نظربد اللہ کی مشیت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کی چاہت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جن اسباب پر قائم کیا ہے ان میں سے ایک سب یہ بھی ہے کہ کسی کی نظر کسی کو لگ سکتی ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے حکم سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے نظر بد یہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کسی کی آنکھوں میں یہ تاثیر رکھی ہے یہ اثر رکھا ہے حاجی علیہنا لکھا ہے اس میں آدمی बुरा ہو کہ میں انسانوں کی نظروں میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ وہ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ان کے دیکھنے کی وجہ سے سامنے والے جو سامنے والا متاثر ہوتا ہے کسی کسی کی انکھوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تاثیر رکھی ہے. اور یہ تاثر किस شکل میں ہوتا ہے سامنے والے کے صحت بگڑ سکتی ہے تندرستی بگڑ سکتی ہے اس کا کاروبار بگڑ سکتا ہے اس کی زندگی کی خوشیاں چھن سکتی ہیں اس کی ملکیت کی جو چیزیں ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے بنو اسد یہ عرب کا مشہور قبیلہ تھا بنو اسد بنو اسد کے لوگوں کی آنکھوں میں یہ تاثیر تھی کہ ان کی نظر لوگوں کو بہت جل لگ جایا کرتی تھی نے لکھا ہے کہ بنو اسد کے لوگ اگر ان کی نظروں کے سامنے سے کوئی موٹی پروا گائے گزرے یا ان کی نظروں کے سامنے سے کوئی موٹا تازہ اوم گزرے اگر ان میں کا ایک شخص اس اوم کو گھور کے دیکھتا اس گائے کو گھور کے دیکھتا اور اپنی زبان سے اس کی شان میں کوئی جملہ کہتا اس کے بعد سے دیکھتے وہ اون دبلا ہو جاتا وہ گائے تبلی ہو جاتی اور دیکھتے ہی دیکھتے مرنے کے قریب ہو جاتی اس لیے تاریخ میں یہاں تک آتا ہے بنو اسد کے لوگ کسی کو بھی نظر لگانے کے بعد کسی جانور کو اپنے گھر کے ایک فرد کو پیسہ دے کر بھیجتے کہ جاؤ ابھی وہ جانور جمع ہوگا اس کا گوشت خرید کر لاؤ یعنی اس میں انہیں یقین ہوتا کہ ہماری نظر اس کو لگ چکی ہے اب یہ جانور شاید مر جائے گا اس وجہ سے وہ پیسے دیتے کہ خرید کر لاؤ اس کو نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باپ باندھا ہے باپ العین کن صحیح بخاری میں باپ باندھا ہے باپ العین کن کے نظر کا لگنا برحق ہے نظر کا لگنا بر حق ہے اور نظر اتنی خطرناک چیز ہے کہ مسلم صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگنا بر حق ہے اگر دنیا میں کوئی چیز تقدیر کو بھی عادش کرنے والی ہو سکتی تو وہ نظریں بد ہوتی کیا مطلب نظر کی تاثیر اتنی خطرناک ہے نظر کی تاثیر اتنی خطرناک ہے کہ اگر تقدیر کو بھی کوئی چیز عادی کرنے والی ہوتی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں اللہ کے کی نمی اگر ہوتی تقدیر کو شکست دینے والی تقدیر سے سبقت کرنے والی کوئی چیز اگر دنیا میں ہوتی تو وہ نظریں بد ہوتی یہ اور بات ہے دنیا میں تقدیر کو شقس دینے والی کوئی چیز نہیں دنیا کو دنیا میں تقدیر کو ہرانے والی کوئی چیز نہیں اب نظر بد بھی تقدیر کے تابع ہے اگر تقدیر الہی میں لکھا ہوا ہے نقصان پہنچانا تو نقصان پہنچائے گی اور اگر تقدیر الہی میں نقصان نہ پہنچانے کی بات لکھی ہوئی کسی کی بھی نظر نقصان نہیں پہنچا سکتی تاہم اس حدیث سے نظر بد کی تاثیر ضرور معلوم ہوتی ہے بصاحب روات مسند بزار کے رواۃ جابر بن راوی ہے صنا بسنند حسن یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر مے موتو من امتی بالانفص او بالعين اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک بڑی تعداد میری امت کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوگی نظر بد لگنے سے میری امت کی ایک بڑی تعداد انتقال کرے گی نظر بد لگنے سے اور کرو آج جنہیں ہم امراض سمجھتے ہیں جنہیں ہم بیماریاں سمجھتے ہیں اور بیماری سمجھ کر پورا ہمارا دار مدار ڈاکٹروں کے علاج پر ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اکارے مصنوعہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی کی شبا نہیں مانگتے نتیجے میں پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے وقت بھی ضائع محنت بھی ضائع صحت بھی ضائع اسی لیے تندرست بہت سارے امراض ہماری زندگی کی بہت ساری الجھنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پیچھے حقیقت میں نظریں بس کا ہوتی ہے اور نظر بری نظر صرف انسانوں کی لئے لگا کرتی بخاری شریف کی روایت ہے کہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی اس لڑکی کے رخصار اور گال پر ایک الگ قسم کی لکیریں پڑی ہوئی تھی نشانات پڑے ہوئے تھے تو نر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کہ اس, کے اس کو کرو اس کا علاج کرو اس کو دم کرو اس لیے کہ اس کو نظر بد لگی ہوئی ہیں علیہ نے کہا کہ اس خاتون کو اس لڑکی کو جو نظر لگی تھی وہ جنات کی نظر تھی وہ جنات کی نظر تھی اسی لیے اور رواج میں بخاری شریفی کی کی روایت میں ابو سعید خدید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی نظر بس سے بچنے کے لئے انسانوں کی نظر بس سے بچنے کے لئے دعائیں بڑا کرتے تھے لیکن جب سے قلعوض برب الفلق اور قلعوض برب الناس یہ صورتیں نازل ہو گئیں آس صلی اللہ علیہ وسلم نے تورہ دار و مدار علاج کائنی صورتوں پہ کیا معلوم ہوا کہ کس قدر جلدی سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں یہ واقعہ مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک جگہ نبی شریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سہل بن ہونا اللہ عن کرنے لگے سہل بن حنیف رضی اللہ آنے لگے ایک جگہ پڑاؤ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ نے وہاں اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بڑے گوری چمڑی کے صحابی تھے بالکل سفید تھے سفید چمڑی کے صحابی تھے وہ غسول کر رہے تھے ان کا بدن نمایاں تھا آیا تھا انہیں عامر بن روی رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اللہ کو جلد محبہ مثلا عامر بن رویار رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی تسم زندگی میں میں نے اتنی گوری چمڑی کسی کی نہیں دیکھی اللہ کی تسم میں نے زندگی میں اتنی سفید چمڑی کسی کی نہیں دیکھی ادھر عامر بن ربیا رضی اللہ عنہ کی زبان سے جملہ نکلا اور ادھر بن اونف رضی اللہ عنہ جو حوصل کر رہے تھے جھڑام سے گر پڑے ادھر جملہ ان کی زبان سے نکلا اور ادھر وہ دڑان سے گر پڑے اور ایسے گر پڑے کہ ان کو یعنی پوری طرح سے کمزور ہو گئے اتنے کمزور ہو گئے ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا ان کی گردن کھڑی نہیں ہو رہی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ کے علیم اجمائین دوڑے دوڑے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر آپ صلی اللہ وسلم کو خبر دی تو آپ نے پوچھا کیا کسی نے انہیں دیکھ کر کوئی بات کہی تو بتایا گیا کہ عامر بن ربی ربی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر جملہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت آپ برہم سخت برہم ہوئے اور آپ نے غصہ کیا عامر بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو دیکھو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ نظریں بد کس قدر اثر انداز ہوتی ہے ادھر زبان سے جملہ نکلا دیکھنے کے بعد اور ادھر وہ دھرام سے گر گئے علیم نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس کی نظروں میں یہ تاثیر ہوتی ہے اس کا دیکھنا بھی کوئی ضرور ضروری نہیں کسی کی خوبی کو سن بھی اگر وہ اپنی زبان سے کوئی جملہ کہتا ہے تو اس کی نظر لگ جاتی ہے سوال یہ ہے تو شریعت نے بد کی اس بری تاثیر سے بچنے کے چار کیا ناسے بتائے ہمیں ہم کسی کی بھی بد کی تاثیر سے کیسے بچا کریں شریعت نے اس کے کئی علاج بتائے ہیں سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ جن لوگوں کی آنکھوں میں یہ تاثیر ہوتی ہے ان کو کوئی قصور نہیں فطرتن خود رتن, دنیا ایک آزمائش ہے امتحان ہے زندگی اللہ تعالیٰ کسی کسی کی آنکھوں میں تاثیر رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جس کی آنکھ میں بھی یہ تاثیر ہوتی ہے کیسے معلوم ہوگا کس کی آنکھ میں تجربے اور مشاہدے سے بات ثابت ہوتی ہے تجربے اور مشاہدے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ کس کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے جس کی آنکھ میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز اسے اچھی لگتی ہے کسی کی کسی کا منظر کی کی گاڑی کوئی بھی چیز اچھی لگے فوراً ایسے شخص کو اپنی زبان سے اسے برکت کی دعا دے دینی چاہیے فوراً برکت کی دعا دے دینی چاہیے بارک اللہ علق کہہ دینا چاہیے یا ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے ماشاء اللہ علاقوں اور شاء اللہ بلا کہہ دینا چاہیے شخص کی آنکھوں میں بھی یہ تاثیر ہوتی ہے اگر وہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد بارک اللہ کہہ دے ماشاء اللہ کہہ دے ماشا اللہ, اللہ باللہ کہہ دے تو انشاء اللہ اس کی نظر کسی کو نہیں لگے گی چنانچہ ابھی جو وافیہ گزرا عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ کا اس وافیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ پر غصہ کہتے ہوئے کہا کہ عامر جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو برکت کی نہیں دے دیتی برکت کی دعا دے دو برکت کی دعا دینے سے نظر نہیں لگا کرتی تو یہ سب سے پہلا علاج ہے کہ جس کی آنکھوں میں تاثیر ہوتی ہے اسے چاہیے کہ وہ کوئی بھی چیز اسے اچھی لگتی ہے فوراً اس کے حق میں بارک اللہ لگ. بارک اللہ ہوتی کہ ماشاء اللہ کہتے نظر اگر لگ جائے لگ جانے کے بعد علاج کی کیا شکل ہے لگ جانے کے بعد بھی علاج کی دو سہرتیں ہیں نظر کے لگنے کے بعد سب سے پہلا علاج یہ ہے سب سے پہلا علاج جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں بیان کیا وہ عزت تو سل کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کس کی نظر لگی ہے ہمیں کوئی پریشانی لائق ہوئے کوئی آفت لاق ہوئی ہے اور بات علامتوں سے بات کرائم سے پتہ چل گیا کہ کس کی نظر لگی ہے تب ایک علاج شریعت نے بتایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے اسے وصول کرنے کے لیے کہا جائے اسے غسل کرنے کے لیے کہا جائے یا وزو کرنے کے لیے کہا جائے یا اس کے کپڑے دھوئے جائیں پانی میں اور جس پانی سے وہ غسل کر رہا ہے اس کو ایک ٹب میں جمع کر لیا جائے جس پانی سے وہ رضو کر رہا ہے اس کو ایک ٹب میں جمع کر لیا جائے جس پانی سے اس کے کپڑے دھوئے, دھوئے جا رہے ہیں اس کو ایک ٹب میں جمع کر لیا جائے اور اس پانی کو لا اس پانی کو لا کر پیشنٹ پہ انگیلا جائے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا چنانچہ جیبی جو عامر بن رضی رضی اللہ عنہ اور سہل بن انیس رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے یہاں جب سہل بن انیس گر پڑے اور اٹھا نہیں جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن رضی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا حوصل کرنے کا یا اپنے بعض آزاد ہونے کا انہوں نے اپنا چہرہ دھویا اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اپنے دونوں گھوٹنے دھوئے اپنے دونوں قدم دھوئے اور جس پانی سے انہوں نے اپنے بدن کے آزاد دھوئے تھے وہ پانی لے جا کر صحابہ کرام اضوان اللہ علی مجمعین میں سیل بن انہوں رضی اللہ علو پہ امڈینا اور جیسے امین ویسے آپ کھڑے ہو گئے فوراً تو لہذا نظر کا پہلا علاج یہ ہے جو اگر معلوم ہو جائے کس کی نظر لگی ہے کہ اس سے کہا جائے کہ غسل کرو وضو کرو اور وہ پانی لا کر انڈیلا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ادس تو اسے تم کا جب کسی سے غسل کرنے کے لیے کہا جائے وضو کرنے کے لیے کہا جائے انہیں غصہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ جب تم سے غسل کا مطالبہ کیا جائے حسل کر کے اپنا پانی دو سامنے والے کو تم سے وضو کا مطالبہ کیا جائے وضو پانی دو سامنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے شرط یہ ہے کہ ایسے دلائل موجود ہو ایسی علامت اور ایسے کرینے کے فلاں کی نظر لگی ہے مسلم ہم کھا رہے تھے مثلا کھا رہے تھے کوئی شخص آیا کر کے اس کہا اور اس کے جانے کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کبھی پیٹ میں مروش ہوتی ہے اور وہاں سے شہد بگڑنے لگتی ہے بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے یہ اس بات کا کرینا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی نظر لگی اور اگر نہ معلوم ہے نہیں معلوم ہے کہ کس کی نظر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع در ازکار مسیونہ اور ادعیہ مسیونہ کی شکر میں آپ نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں یہ دعائیں نظر پت کا سب سے بہترین علاج ہیں اور خصوصیت کے ساتھ نظر کی خواب دعا آپ نے سکھائی اعوذ بکلمات اللہ التعامات من شر كل شیطان و عام و من کل عین یہ نظر پت کی خصوصی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نوا حسن اور حسین نبی اللہ عنہما کو عموماً نظر پک کے بنا اسی دعا کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے ان کے حق میں یہی دعا پڑا کرتے تھے وہی رخ ہوں ابھی خلیم کلن کلام اور آپ کل کل یہ بھی فرمایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف وسلم کی رواج کے مطابق ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور بھی یہی دعا پڑ کے دم کیا کرتے تھے ان میں یہی ان انہیں نظر بس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی انہیں مکمل خلیمات کی پناہ میں دیتے تھے اور خصوصاً نظر بد کا جہاں تک معاملہ ہے بچوں کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے چھوٹے بچے ننے بچے معصوم بچے جو ہوتے ہیں ان کے آدھے سے زیادہ مسائل نظر بد کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں. وہ کبھی راتوں میں استعار کرتے ہیں وہ بار بار بیمار ہو جایا کرتے ہیں بچوں کے اکثر مسائل نظر بد کی وجہ سے ہوتے ہیں اس لیے بچوں کو کچھ بھی ہو ڈاکٹروں کے پاس لے جانے سے پہلے ہم اپنے طور پر انہیں نظر کی دعا پڑھ کے دم کریں نظر كدواء كساسان أعوذ بسلمات الله السلام ما بيني شر ما خلق اسي دراسي سورة الفاتحة اسي دراسي آيات القرصي اسي دراقل هو الله أحد الفلح, اور علمی اس میں مزید سورم کی آخری دعا بھی اضافہ کیا نہ ہو نہ مجلوم ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھ کے جب آپ کریں گے تو نظر کی ان دعاؤں کی حیرت انگیز تاثیر دیکھیں گے ہم ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے مڈراس سے آنے والی اس ٹرین میں ہم بیٹھے بنگلور آ رہے تھے میرے ساتھ میرے بھی تھے ہمارے بازو ایک ہندو فیملی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا بچہ بازار و کتار رو رہا تھا بہت دیر سے رو رہا تھا وہ بیچاری نا سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے. کسی صورت نہیں رہا ہے اور اس قدر چلنا چلنا کے رو رہا ہے کہ ساری بوگی والے پریشان ہو کے اس بچے کو دیکھ رہے ہیں ہم نے کہا کہ ہو نہ ہو اس بچے کو نظر لگی ہو ہمارے استاد محترم نے تلگو بولنے والی فیملی تھی ان سے تلگو میں کہا کہ اور بچے کو لا وہ بچے کا نانا لا کے ہمارے سامنے بیٹھ گیا بچے کو اور ہمارے استاد محترم نے دعا پڑی نظر کی دعا پڑ کے دم کیا آپ یقین کریں گے ان آنکھوں نے دیکھا جیسے ہی دم کیا آدھے گھنٹے سے روتا ہوا بچہ اسی لمحے خاموش ہو گیا اسی لمحے خاموش ہو گیا اور نہ صرف خاموش ہوا بلکہ اس اسمینان کی نیند سو گیا اور اس کا اتنا اچھا اثر پڑا کہ ہمارے اطراف جو بھی ہندو بیٹھے ہوئے تھے بڑی عقیدت کی نظر سے ہماری طرف دیکھنے لگی خاموش دعوت ہوتی ہے یہ غیر مسلمین کے لیے خاموش دعوت ہوتی ہے اس راستے سے ہم دعوت تبلیغ کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے ان کے بچے جب بیمار ہوتے ہیں اللہ اپنے مندروں کو بول کر اپنے جھوٹے کھداؤں کو بول کر وہ ہماری مسجدوں کو لے کے آتے اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ مسلمان جو اذکار پڑھا کرتے ہیں جو اورات پڑھا کرتے ہیں میں تاثر ہوتی اس لیے ہماری جو بھی ہمیں ہماری کوئی بھی پریشانی ہو ہماری کوئی بھی پریشانی ہو ڈاکٹروں سے زیادہ اعتماد اور بلانا پہ ہو ازکار پر ہو اجیہ پر ہو اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی آنکھ سے زیادہ سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ اس کی نظر لوگوں کو لگ رہی ہے اور قرائن سے, علامتوں سے دلائل سے معلوم ہو چکا ہے اس شخص کی نظر میں بڑی تاثیر ہے علیم نے یہاں تک لکھا ہے مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے حکمرانی حقص ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے ایسے شخص کو گھر کے اندر محسور کر کے رکھے اسے زیادہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جائے اسے زیادہ باہر گھومنے کی پرمیشن نہ دیا جائے اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پالنا اس کے سارے اخراجات حکومت برداشت کرے گی اس لیے کہ اس کے باہر نکلنے میں عام نسل کو نقصان ہے ان کے ممتلکات کو نقصان ہے ہاتھ میں وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے شخص کے باہر نکلنے اور گھومنے پر پابندی لگائے یہ چند باتیں تھیں بھائیو جو نظر بد کے تعلق سے اور جیسا کہ ہم نے کہا نظر بد یہ مشیت الہی کے تابع ہیں جہاں اللہ کا حکم ہو اللہ کی مشیت ہو وہاں وہ نقصان کرے گی اور اگر اللہ کی مشیت اللہ کا فیصلہ یہ ہو نقصان نہ وہ رکھنے والا چونہ نہیں کرے گا. اسی لیے ہمیں میں اللہ اور صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اسی سے اپنی ہر مصیبت اور ہر مشکل کا اطالا اور ہر ہر بیماری کی شفا چاہنی چاہیے دوسرا موضوع آئیو جیسے کہ میں نے خود کے آغاز میں کہا کہ آنے والے ایام آج غالبا بس شابان کی بارہ تاریخ ہے اور شابان کی پندرہ تاریخ کو ساری دنیا کے مسلمان بیشتر ممالک نے شب برات کی عید منایا کرتے ہیں اور اس مناسبت کو عید کی حیثیت دے کر بہت ساری بداعت کا احتجاج کیا کرتے ہیں اس رات کو مسجدوں کو شراغاں کرنا مسجدوں میں خدوات اور بیانات کا اہتمام کرنا اجتماعی قیام اللہ کا اہتمام کرنا اور دوسرے دن باقاعدہ روزہ رکھنا نئے کپڑے پہننا اور مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے جس نماز میں کہ ہر رکعت میں دس دس مرتبہ کل اللہ وسر اخلاق غاز رسوم اور روایات کا لمبا سلسلہ ہے اور بہت سارے ممالک میں اس کو شرعی مناسبت جان کر جیسے رمضان اور عید میں چھٹی دی جاتی ہے حکومتی سطح پر اس دن کو چھٹی کا دن مانا جاتا ہے بھائیوں دو باتیں ہیں پہلی بات شابان کی پندرہویں رات کی فضیلت کے سلسلے میں امت میں جو باتیں مشہور ہے یا تو غلط استدلال کی بھی نام دلیل تو صحیح ہے مگر استدلا غلط ہے اس سے تمام غلط ہے جیسے پرانی مجید کی یاد میں نے آپ کے سامنے تلاؤ کی سرح دکھان کی آد حامی چار انزل نہ کن مبارک انزمین ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ایک تفسیر یہ ہے کہ مبارک رات سے مراد شاہبان کی پندرہویں رات جو کہ مرجو تفسیر ہے جبکہ جمہور مفسرین مفسر صحابہ ابن عباس رضی اللہ عام اور دوسرے تمام مفسرین سے بات مروی ہے کہ یہاں لئی لتم مبارکہ سے للت القدر مراد رمضان کی شب براہ اس لیے کہ قرآن میں نے خود دوسرے مقام پہ کہا انضر نہ ہو سی لت اس قرآن کو ہم نے للت القدر میں اتارا ہے تو لہذا شب براز کے لیے اس تائش سے استضار کرنا بالکل غلط بات ہے اور دوسری طرف کچھ ضعیف روایتیں ہیں اور موضوع روایت ہم نے سنا کہ کسی مفتی نے کہا کہ شرح برات کے سلسلے میں پانچ سو ہم دکھائیں گے پچاس بھی لا کے دکھا دو دیکھتے ہاں ضعیف روایتیں ہیں موضوع روایتیں ہیں اللہ کے حدیثے تو موجود ہیں مگر صنعت دیکھنا بہت ضروری ہے ثابت ہے کیا امام ابوداود امام صر مذی امام نسائی بن ماجہ سب نے اپنی مقدموں میں سراہد کر دی ہے کہ ہم نے اپنی ان کتابوں میں صرف صحیح حدیث میں ذکر کی ہے ہم نے صحیح فحادی میں ذکر کی ہے ہمارا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہو کے جو بھی حدیثیں مل رہے ہیں ہم انہیں افواف کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دے رہے ہیں ریسرچ کرنا اور تحقیق کرنا بعد میں تمہارا کام ہے آنے والی نسلوں سے انہوں نے کہہ دیا بلکہ کتنی احادیث ہے کہ احادیث پر خود افراد سنن حکم کے آگے بڑھتے ہیں. یہ میں میں نے ہے لیکن یہ حدیث و ہے یہ سچ ہے کہ میں, میں, میں سند کے اعتبار سے تحقیق کے مطابق یہ سب ضائف ہیں البتب ایک حدیث ایسی ہے ایک حدیث ایسی ہے جس کے سلسلے میں بہت علمائے عزیز جس میں علامہ محض... عبید آ... آ... اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور علیہ عزیز عالم گزرے ہیں اور اس دور کے بہت بحض... بڑے محدید صبانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک حدیث کو جس میں آتا ہے کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بخش کرتا ہے سوائے مشرق کے اور سوائے اس شخص کے جو اپنے دل میں دوسروں کے تعلق سے نفرت رکھتا ہو اس کی بخش نہیں ہوتی اس حدیث کو بعض بنوائے والے حدیث نے بھی حسن برار دیا ہے تاہم اس حدیث کو حسن ماننے کی صورت میں بھی اس سے کوئی اضافی عبادت ثابت نہیں ہوتی یعنی یہ فضیلت یہ فضیلت آدمی اسرات سویا بھی رہے اس کو حاصل ہوگی جو بھی مشرق نہیں ہے اور جو بھی اپنے دلوں میں نفرت بھی رکھتا اس کو فضیلت حاصل ہوگی اس حدیث کو صحیح ماننے کی صورت میں بھی شب برات کی مناسبت سے کوئی اضافی عبادت کوئی خصوصی اہتمام جو ہے اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے اسی لیے ہم صابق رام رضوان ایک تو میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین میں اس طرح کا خصوصی اہتمام ہمیں نظر نہیں آتا البتہ کے اور سے اور بعد کی صدیوں میں اس کا اہتمام جو شروع ہوا تھا آگے نمبی اور صحابہ میں اس کا ثبوت میں نہیں ملتا ہے البتہ شابان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی تعلیم ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام اسی مہینے میں کرتے تھے سب سے زیادہ نفل روزوں کا اہتمام جس طرح ہر آس آس نسل اسی مہینے میں کرتے ہیں لہٰذا شاباد میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے وہ پندرہویں تاریخ کا روزہ خاص نہیں کرنا چاہیے پندرویں تاریخ کو خاص کیے بڑے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی تعلیم ہم کو ملتی ہے اور خصوصاً جن لوگوں کے روزے کسی وجہ سے خزا ہو چکے ہیں پچھلے رمضان میں جنہوں نے روزے چھوڑ دیے روزے نہیں رکھے جنہوں نے خواتین وغیرہ وغیرہ انہیں چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے شابان کے جو دن باقی رہ گئے ان, ان ایام میں اپنے روزوں کی قضا کر لیں مائی عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ نے فرماتی ہیں ہے کہ رمضان کے جو روزے مجھ سے قضا ہو جاتے تھے ان روزوں کی قضا میں شادان ہی میں کیا کرتی تھی اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے قضا کر لینا چاہیے اگر کسی نے اپنے رمضان کے روزوں کی قضا میں تاخیر کی یہاں تک کہ ایک اور رمضان آ گیا اس رمضان کی بعد جب ہم گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا کریں گے تو قضا کے ساتھ ساتھ دیت بھی دینی پڑے گی دیت بھی دینی پڑے گی روزہ بھی رکھنا ہے اور ہر روزے کے بدلے مسکین کو بھی کھانا کھلانا ہے اگر ہم یہ رمضان کے روزوں کی فضا دوسرے رمضان تک نہیں کرتے ہیں بعد میں کرتے ہیں تو اس وجہ سے چاہیے کہ جن روگوں جن لوگوں کے روزے سفر کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں مرض کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں یا کسی بھی شریوگر کی بنا چھوڑ رہے ہیں انہیں شادان کے ختم ہونے سے پہلے اپنے روزوں کی فضا کر لینی چاہیے دعا ہے رپ العالمی سے کہ سروادھار کہنے والے کو سننے والوں کو توقع قدا فرمائے ہم شاب ہی نہیں بل ہم ہم اپنی تمام عبادتوں اور ریاضتوں کو اپنی تمام جدوجہد اور محنت کو سنت رسول کی روشنی میں کرنے کی توفیق خطا فرمائے بھائی دو تین اعلانات ہیں جو خطے کے اختتام پر میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں پہلا اعلان تو یہ ہے کہ ایک بڑی خوشخبری آپ کے لیے ہے کہ ہمارے شہر میں ایک اور نئی مسجد اہل حدیف کا اختلاح الحمدللہ للہ جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے فلنا گارڈن میں ان اللہ تعالی آنے والے اتوار آنے والے اتوار کو پلنا گارڈن میں ان اللہ تعالیٰ مسجد نصیر فاطمہ کے نام سے نئی مسجد حل حدیث کا افتتاح ہو رہا ہماری مسجدوں کا دن بدل شہر میں اضافہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ الحمد للہ ہماری دعوت پھیل رہی ہے کتاب و سنت کی دعوت پھیل رہی ہے اور لوگوں کے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اسی وجہ سے الحمد ہماری مسجدیں آباد ہو رہی ہیں اور روز عمر سے آباد ہو رہی ہیں آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس مناسبت سے جو اجلاس اتوار کے روزہ زہر, زہر اور زہر بعد ہونے والا ہے اس میں ضرور آپ آب سب شرکت کریں اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ مدو کے احباب آپ کی خدمت میں مسجد کے تاؤن کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں مدھو یہ ضلع تمکور کا ایک ایسا شہر ایک ایسی بستی ہے کہ کرناٹک کی قدیم جماعت علی جی جہاں آباد کرناٹک کے وہ علاقے جہاں پچاس سو سال سے یا ایک سو سال سے باہر سے بھی علی جی جماعت آباد ہے یا مسجد آباد ہے مدو کا شمار ان میں سے ہوتا ہے لیکن ابھی قریب میں یہ ہوا کہ راستے کی توسیع کی وجہ سے وہاں کی مسجد اہل پوری طرح سے اس کی زد میں آ گئی اور وہ مسجد پوری طرح سے ڈھادی گئی ہے اب اہل الحدیث کے پاس مسجد نہیں رہی اس کے لیے الگ سے جگہ خریدی گئی ہے وہاں کے ذمہ داران آپ کی خدمت میں آجائے ہوئے ہیں گزارش ہے التماس سے اس مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں رب العالمین آپ کے خرش اور انفاق کو قبول فرمائے تیسرا اعلان خواتین کے لیے ہے کہ کل انشاءاللہ شاء اللہ عصر کا سے مغرب تک اسی مسجد میں صرف خواتین کے لیے رمضان کی مناسبت سے ایک اجلاس مقرر کی آگے رکھا گیا ہے جس میں خواتین ہی خطاب کریں گی معلم خطاب کریں گی خواتین سے گزارش ہے کہ اس اجلاس میں شریک ہو کر استفادہ فرمائیں جو احرق العالمی سے کہ رب العالمین ہماری اور آپ کی سب کی محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے اللہ کرے عالمی بارک اللہ بارک اللہ علیہ وعلیکم فرقران وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواب كريم ملك ضر وخو رحيم ورب حليم